حالياً. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اشتقوا ربكم الذي صرقكم من نسح واحدة وصرق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونشاءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رفيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سريدا يصلح لكم عامالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد قاد فوزا عظيما أما بعد فإن خير العديد كتاب الله وخير العديد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الذين من الشيطان الذين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موضة ورحمة إن في ذلك لآيات لصوم يتفكرون بذل الآخرين حاضرين نسيبه یہ صورت الروم کی آیت نمبر اکیس سے جو پڑھی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل اس دوا زندگی سے شروع ہوتی ہے ایک بہترین قسم کا ماحول ایک بہترین قسم کا مشتمہ اور سوسائٹی اور معاشرہ جس میں دینداری ہو امانت ہو پہیزگاری ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں اگر انصاف عام آن ہو ایسے معاشرے کی تشکیل اصل میں سے ہوا کرتی ہے اور یہ سب سے پہلی عید جو ہوتی ہے وہ رشتہ اختیار کرنے میں دین دار رشتہ ہوتا ہے ایک انسان کو اپنی لڑکی اپنی بہن کی اگر شادی کرنا ہے تو اسے دیندار لڑکے کو ڈھونڈنا چاہیے ایک نوجوان اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو یا اپنی زندگی سے آغاز ہم کس ماحول میں کر ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دیندار تقوا شہار ایمان والی عورت ہونی چاہیے اور اگر یہاں اختیار میں غلطی ہو گئی دونوں میں سے کوئی بے نکل گیا تو فارتی صاحب کہتا ہے کس کا اول کیوں نہ مار کر, تا سریا نیرہ بیوار کر دے. بڑی عجیب و غریب سے چیز ہے اگر پہلا نقطہ اور پہلی پیر میں انسان سے غلطی ہو جائے تو آخر تک وہ غلطی ہی رہتی ہے اس کا اس کی اصلاح نہیں ہوتی اس لیے میں نے کہا پارسی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اول کیوں نہ میں مار کرا توریہ نیرا دیوار کر اگر پہلی عید بنیاد رکھنے میں اگر انسان نے مستری میں بلڈنگ بنانے والے میں اگر پہلی عید چیڑی کر دیا خراب رکھ دیا اور وہ سیڑھی نہیں ہے تا سوریا نی دیوار کرے آسمان تک اس کو آپ ترتیب پر بیٹھ آئے گا لیکن دیوار پیڑھی رہے گی وجہ کیا ہے پہلی عید آپ نے پیڑھی رکھ دیا میرے بھائیوں امام مسلم رحمت اللہ نے اتنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن امراث اللہ تعالمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نب یہ رہے سما کے ساتھ دنیا کل لوہا متا ادنیا کل لوہا متا یہ پوری دنیا جو ہے متا متا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کا فائدہ کچھ دن تک جاری رہے اس کے بعد وہ فنا ہو جائے متا ہمیشہ آب پوری دنیا متا ہے اور متا کس کو کہتے ہیں کہ جس کا فائدہ وہ ہو یعنی کچھ دن کے لیے اس کا فائدہ ہو اس کے بعد سے وہ چیز ہی دنیا سے ناپید جا ہو جائے اور فنا ہو جائے اگر آپ نگاہ جا گے تو دنیا میں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے یا جس چیز پر آپ غور کریں گے آپ وہ متا رہی ہے آپ ایک وقت مقررہ تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے آخری انجام اس کا فنا ہے کیوں اللہ نسم کل لو منا رہی اے لوگ اس زمین پر کائنات میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں کسی چیز کو پکا نہیں ہے اس میں ساری چیزیں فنا ہونے والے سب مل جائیں گے لیکن آپ کے ساتھ ہمارا سب سے بہترین کی جو اس دنیا میں جس سے انسان کچھ دن تک فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک محدود کائن تک فائدہ اٹھایا اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے آج ہمیں سب سے بہترین چیز اگر کائنات ہو سکتی ہے تو آپ ہمیں المر اور سالحا ایک جیندار سوالحہ عورت دعا کرتی ہے آپ نے ساتھ سمایا دنیا تمہا متا یہ ساری دنیا متا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کھڑا ہو جانے والی چیز ہے لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین متا جو ہے المرت اسفالحا و تین لاکھ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو تین لاکھ عورتوں سے بھر دے نبی رہی اس حدیث کے اندر مومنوں کو ہری رنگت دلائی دو چیزوں ایک یہ ہے کہ شادی کے موقع پر تین دار عورت دھو جائے ستوا سے آ تین کو دیکھا جائے دین کو ترجیح دی جائے نمبر دو اگر کوئی انسان خوش نصیب ہے اس کے گھر میں تین دار چیز بھی آ ہے تو اس کو اگر اس کے اندر کچھ تھامیا کچھ کوتاحیا کچھ لاپرواہیا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کوتاوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نکال رکھو کہ نہ ہمیں دیندار عورت نے ہمارے گھر کو آواز گیا دنیا میں کچھ تکلیفیں پہنچے اس کی بات سے اس کی بات حرکتوں سے لیکن آخرت ہماری اس کے ذریعے بن رہی ہے اور آنے والی اولاد کو بھی اطمینان ہے کہ ہاں ماں اگر دیندار ہے تو اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے گی اچھا کم لوہا بخیر امتار دنیا المرا اس پستا اسی لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے اور نبی رشتے ناچے اور دنیا دوروں خائدہ بیان کیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں ہے اللہ فضی اللہ اے سر پرستو وہ اب کہہ آیا معلوم جو تم نے غیر شادی شدہ شادی شدہ نہیں ہے جن کے پاس چور ایک مرد ہے ایک مرد ہے یا تو اگر وہ بیوی والا نہیں تو اس کی دین تک لیں نمبر ایک اس نے ابھی تک شادی نہیں کیا نمبر دو شادی کیا لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا نمبر تین شادی کیا لیکن بیوی کو تلاش ہو گئی بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہیے یہ تین شکرے ہیں ایک مرد کی جس کو اجم کہا جاتا ہے اجم کہتے ہیں ایسے مرد کو جس کے پاس بیوی نہ ہو اور اس کی تین شکرے میں نے بتائی نمبر ایک شادی ہی نہ کیا ہو ابھی تک نمبر دو شادی ہی تھی لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا نمبر تین بیوی کو تلاش کر دے گی اسی طرح हर ہر اس عورت کو ایم کہتے ہیں جس کا جس کے پاس سوہر نہ ہو اور عورت کی بھی تین شکلیں ہوتی ہیں نمبر ایک ابھی عورت کی شادی نہیں دی ہے نمبر دو شادی بھی سوہر میں شوہر کا انتقال ہو گیا نمبر تین شادی تو لیکن سکا رشتہ سوہر میں اس کو دیا ان چیزوں کس قسم کے چاہے مرد ہو یا عورت سب کو عربی زبان میں عیم کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہے وہ ان کے سرپرستوں با ما ولی ذمے دار اللہ رب العالمی سرپرستوں کو مخاطب کیا وہ انکہ تمہارے بات رہتی جو تمہارے مرد غیر شادی شدہ ہو یا جو عورتیں غیر شادی شدہ جن کے پاس نہ ہو جو مرد جن کے پاس نہ ہو ان کی شادیاں تم کرا ہو وہاں کہوں گا عوام کو جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی تم شادیاں کرا دو وہ تمہاری مائیں تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں تمہاری سرپرستی میں رہنے والی زندگی گزارنے والی عورتیں جو بغیر شوہر کے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہوں ان کی شادیاں تم کرا دو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ آپ نے اللہ فرماتے ہیں اپنے غلاموں اور اپنے فاطموں کی بھی شادی کرا دو لیکن کن کی شادی کرا کن سے کرا یہی سب میں سمجھنا ہے کہنا وسفا رحینا شادی کرا دو جو تو آزاد ہیں یا غلام ہیں لیکن شادیاں کرو رشتہ ڈھونڈو وصالحین اچھا رشتہ کرو دے ٹھیک نہیں, نہیں روزے نماز سے دور نہیں سود خور رشوت خور حرام خور اے راتوں پر ڈھونڈنے والوں سے نہیں وہاں کے حلیاں سال ہی سال ہی انیک رشتہ ڈھونڈو اور انک رشتہ تنا کر کے ان کی شادیاں کر دو اللہ تعالیٰ اس کا سنو لو اگر تم نے نیت نیتی کے ساتھ نیک رشتہ ڈھونڈا اور تین دار رشتے کو تم نے اختیار کیا اللہ من اگر قریب بھی ہوگا نیک نیت سے شادی کرے گا تو اللہ تعالی اس کو بھی مالدار کر دے گا یہ بہت بڑا فائدہ اللہ نے رکھا ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے رشتے میں سب سے پہلے دنیا دیکھی جائے شب سورت دیکھی جائے اور چیز سب سے में میں ہو اور وہ بھی بیٹے کا رشتہ ڈھونڈتے ہوں گے بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ہوں گے اور اگر بتا دیا جا رہا یہ بڑا دیندار ایسا ہوا ہے تو بلوت کہتا, کہتا ہے اتنا دیندار نہیں چاہیے دیندار چاہیے لیکن دیندار چاہیے لیکن اتنا دیندار نہ ہو جو زیادہ تین دار رہے گا تو ہماری بیٹی سے پردہ کرائے گا ہماری بیٹی کو پارکوں تلبوں میں لے گھومنے کے لیے نہیں جا گا ہماری بیٹی کو چکر دے گا یہ دو احداب سے متافا نہیں کرنے دے گا میرے بھائی اسی لیے شادیوں کے بعد لوگوں کے گھروں میں جو تنگی رہتی ہے پریشانی ہمارے اوپر متلق ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے وہ آج کہا اے لوگوں بغیر شادی شدہ جو ہیں ان کی شادیاں کرو دینداروں سے سارہین سے دیندار رشتہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے والے رشتوں کو ڈھونڈو کہ یقو اگر وہ فقیر بھی ہوگا تو دیندار رشتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار اور گل بنا دے گا اسی لیے اس امت کا سب سے بڑا انسان اس امت کا سب سے بڑا انسان تمام ابیا سے لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات میں ابیا کے بعد سب سے بڑا انسان پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے اونچا مقام جس نے رکھا ہے وہ ابو ابوبکر شدید رضی اللہ تعالیٰ انہور نہیں اللہ تعالیٰ ابوبکر سے محبت کرنے کی توفیق غکر فرمائے فرمائی ان کے اپناانے کی دو سی فرمائے فرما لیش آسان بیٹھے ہوئے ہیں مجلس بھری ہی نہیں ہے آر سما کون ہے جس نے آج سرکا کیا ہو ابو بکر کہتے ہیں لاسل میں نے سرکا کیا ہے آر سما کیا بتاؤ تم میں کون ہے من سام جو آج روبے سے ہو ابو بکر کہتے ہیں لاسل میں رحمد روبے سے ہو تم نے سے من آہدن جو کسی مریض بھائی کی عادت کیے گیا ہو ابو بکر کہتے میں مریض کی عادت کر کے آ رہا نے من شہید کون ہے جو کسی خرید سے کسی مریض کو دفنانے کے لیے کسی مسلمان کی نماز نماز قبرستان میں دفنانے کے لیے گیا ہو ابو بدر بھی کہتے میں ہوں جتنی نیتوں کے بارے میں آج کس نے غلام آزاد کیا اللہ کو میں نے آزاد کیا صاحب ایک نام کہتے ہیں نبی رہا جتنی نیتوں کے مطابق ہر نیتی نے سب سے پہلے اگر کہا میں نے کیا ہے تو ابو پتر سدھلی ہوتی چاہیے نبی رحصان سن لو اس ابو پتر ایسا ہوا ہے جس شخص نے چوبیس گھنٹے میں اتنی نیکیاں خطرے ہو اللہ تعالیٰ نے جنگت کو ایک احتیاطوں دروازے اس کے مرضی کے مطابق کھول دیا ہے جس دروازے سے یہ جنگت میں داخل ہو رہا چاہے داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے وہ پکر کو یہ مقام دیا ہے کہتے ہیں اے مسلمانوں سی کرتے ایم سرمانو ایم ہاں، شرمانوا سیما امرت نرنکا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینداروں سے رشتہ کرنے کو حکم دیا ہے داماد بناؤ تو دیندار کو بناؤ بہو بناؤ تو دیندار کو بناؤ بے تینوں سے اپنے آپ کو بچاؤ صدیق امر ہیں کہتے ہیں لوگو ابھی اللہ فی النکاح اللہ نے تمہیں دیندار رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے شریعت کی پابندی کرنے ورن سے رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے باہر کر لو دیندار رشتہ اختیار کرنے میں یوز تو اللہ تعالیٰ اپنا وہ وعدہ پورا کرے گا جو قرآن میں ہے یہ دینداروں سے رشتہ کرو ہم تمہارے فقر اور محتاجی کو دور کر کے کمی بنا دیں گے میرے بھائیوں یہ ساری محرصت اس لیے آئی ہے ہم نے دیر کا کوئی میار نکاح میں شادی میں ہم نے دیر کا کوئی معیار نہیں رکھا سارا میار مال کا آیا ہوا ہے ہے بیٹی وہاں ہے ہے بیٹی کو نہیں دیکھیں گے ہے افسوس کی بات ہے آج اگر کوئی اپنے لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو لڑکی سے زیادہ دیکھتا ہے باپ کیا کرتا ہے اس آمدنی کتنی ہے بینک بیلنس کتنا ہے معلوم کہتا ہے یہ مسلمان پہنے والا لڑکی شادی بلکہ شادی کر رہا ہے نتیجہ نے نکلا بہو سر داخل ہو جاتی ہے بہتر ہو سکتے ملوث بنا دیا اب صدیق کہتے ہیں عمر فاروق اللہ لاہو سارا ہوا سنو کہتے ہیں ادھی نمال ہمیں بڑا صاحب ہے کہ نگاہ کرنے لگتے ہیں لوگ تم مال و دولت نہیں چاہتے لوگوں نے کہا کیا مال و دولت ہے کہا اللہ کے بندو قرآن پاک پورے موسی آگ پڑھ لو اللہ نے فرمائے تین بار اس کا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے خطر محتاجی کو دور کر کے تم کو گلی بنا دے گا ہر جب سچوت عادت کو سامنے رکھا اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات اپنی دقتیں اپنی ساری ٹینشن کو ختم کرنے کا علاج اللہ نے بحال سربھایا رشتہ کرو تو دین دار اس کا کرو بہول آئی ہے تو دین دار لاؤ بہول لا آئی ہے تو تین بار لاؤ کسی کو بنانا ہے تو دیندار بنا ہو دیکھو تمہاری سارے ٹینشن ساری اس میں دور ہو جائے گی نبی علیہ السلام کے بعد صحابی آ کے ہم رسول اللہ اکبر کہا دیا کہنے کے ہمیں گلام کہ یہ دو گنام ہیں لے جاؤ یہ دو گلام ہیں لے جاؤ کہنے کے رسول اللہ ان دونوں خادموں میں آپ تھر بتائیں کہ کون سا گلام زیادہ افضل ہے آپ جو اختیار کریں گے میں وہ لے کر کے جاؤں گا نبی رہے پر بتایا اگر میرا مشورہ لیتے ہو اس طرح کا یہ جو پڑھا میں اس کو لے کے جاؤ اس کو نہ لے کے جاؤ اس کو اس خادم کو لے کے نوکر کو لے کے اس گلام کو لے جا. کے جاؤ کیوں بھائی آپ اس کو لے کر کے سبھی میں نے اس کو نماز پڑھتے ہی دیکھا دی دی دی اللہ اللہ اللہ دی ہے تمہیں نوکر بھی رکھنا ہے لیکن ہم سوچتے ہیں دین دار رکھیں گے تو گان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے گا اس لیے پیری مار رکھو چور رکھو تو خیالت کرے گالیاں دے جھوٹ تو دے اور چھٹیوں میں یہ بھی پی کر کے آئے کہ برکت نہیں آئے تو کیا ہوگی محسوس نہیں آئے گی چاروں پر کاروبار ختم نہیں ہوگا اللہ اچھا کی مار نہیں پڑے گی تم نے صرف اس لیے دین دار کو دوبارہ پر نہیں رکھا نوکر نہیں رکھا کہ اگر یہ آئے گا تو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تم نے اس لیے دیدار کو نوکری سے نکالا اور دیار تو نوکر اپنے پاس نہیں رکھا کہ یہ جب بیٹھے گا تو پیل کی باتیں کرے گا ڈالیاں دینے والا گانا دینے والا پسند کرے میرے دار سر دو. بھائی کو نبی علیہ نے تین سال اترتی ہو نبی عبیدایا ماحب محمد ارحمد امام کی بدی اے مری ایمان تو امام حاصل کر کرتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ تاران ہوا کرنا دیندار دار کر کر کے دیکھو بہو لاؤ تو دیندار لاؤ دانا سناؤ تو دیندار رکھو نوکر رکھو تو دیندار رکھو دوستی کرو تو دینداروں سے کرو آنا جانا رکھو تو دینداروں کے ہاں آنا جانا رکھو پھر ذرا دیکھو برکتیں حضرت ابوہرا رضی اللہ ہو تاران کہتے ہیں چلا تم نے ساتھ سنایا ہے سلاست الات الحق اللہ آؤ نہ سلاقت الحق آؤ نہ تین قسم کے بندے ہیں تین قسم کے اللہ کے بندے ہیں جن تینوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ہم اپنے ان تینوں بندوں کی مدد ضرور کرتے رہیں گے سراقور <سلام> سندے قسم <سلام> کے مسلمان میں دل کی مدد کرنا دنیا میں بھی آشرم میں بھی دین میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کا سرخ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر فرق کر رکھا ہے کہ تین قسم کے مسلمانوں کو نمبر ایک آپ نے ساتھ سنایا سب سے پہلا انسان ہوئے وہ ہے الف اللہ وہ دیندار گناہ دیندار گنہ دیندار گناہ وہ اپنے آقا سے کہتا ہے کیا کہ مجھ کو آزاد کروں گا آتا کہ کیا آزاد نہیں کروں گا کتنا لوگ ہے آقا نے کہا ایک لاکھ گرام دوں گا پھر میں تم کو آزاد کر دوں گا آپ ساتھ ہیں یہ کلام ایک لاکھ دینے کا وعدہ کر دیا اور سوچتا ہے جب میں آزاد ہو جاؤں گا ہمیں تین پر چلنے کی مکمل آزادی ہوتی ہم اس سب کی گلا بھی اپنے آپ کو آزاد کرنے کے جس نیت سے اگر ایک لاکھ ادا کرنے کے رانا ہے تو اس قلام کی اللہ ضرور مدد کرتے ہیں نمبر دو وہ <تصف> <تصف> مرد مہم جس نے نکاح کیا شادی کیا کسی عورت سے اور مقصد یہ کہ شادی کر لینے سے ہمارا تین ایمان ہماری عزت محفوظ رہے گی آپ رہ ایسا میں وہ مرد موہن جو اللہ اپنے اپنے پرہیز نبی کی سنت اور نبی کی امت کو پڑھانے کے غرض سے جس نے شادی کیا اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہاں میں مدد کرنے کو فرض آتا میرے بھائی لیکن مشکل کی کیا مدد کو ہی جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دینداروں کو اختیار کرو نبی فرماتے دیندار اختیار اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا محتاجگی دور کرے گا خطر کو ختم کر دے گا دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی مدد کرے گا وہ برکتوں کا دروازہ تمہارے پر کھول دے گا لیکن ہمارا یہ نوجوان کیا کہے گا اور ایک کاب میں پڑھنے والی سسٹر کہیں گی سارا معاملہ مستر اور سسٹر کا چل رہا ہے وہ کیا کہیں گی ایک ہندو لڑکے کو بےزین لڑکے کو ایک یہودی لڑکے کو ایک عیسائی لڑکے کو فاطر خاطر کیسا بھی نوجوان ہو اگر لڑکی نے پسند کر لیا ہزار اس کو سمجھایا جائے کہتی نہیں یہ میری چوائس ہے سارا بڑا چوائس نے کر سکتی دیا ہے اما کو بھی چھوڑ دے گی باپ تو بھی چھوڑ دے گی دادا تو بھی چھوڑ دے گی گاؤں برادری کو بھی چھوڑ دے گی اسلام کو بھی چھوڑ دے گی اللہ کو بھی چھوڑے گی نبی کو چھوڑے گی لیکن اس خاص حاضر اپنے چوائس کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہاں سے برکت آئے گی ماں کو ناراض کیا باقی معافی کی ستو کی پورے پانچ کی اس نے دلایا اوپر والے کو بھی ناراض کیا اور مدینے والے نبی کو بھی ناراض کیا اب اللہ تعالی کی مدد اس کو کہاں سے حاصل ہوگی میرے گھر جو ہمارے نوجوانوں کا بھی ہے ہاں؟ جس کو انہوں نے دیکھ لیا شادی میں پیش میں کوئی معیار نہیں بھی وہی کہے گا خود کا دوست سمجھائے اس کی ماں سمجھائے دیکھو بڑی بےبین ہے بڑے درخت کردار کی ہے وہ ایسی ہے ہزار برائے کیا ماں سمجھائے باپ سمجھائے مور سمجھائے قرآن کی یاد پیش کرو لیکن وہی کہے گا ہے خادی معاملہ اپنی چواہش کا مسئلہ ہے جس کو ہم نے منتخب کر لیا اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے چاہے باپ ہر جہانے کے لیے راشی نہ ہو ایسی لیدک بھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتا باپ ماں ناراپ ناراض اللہ سب کچھ ہو جائے لیکن اپنی چوائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں یہ سوائل نہیں ہے تین چار رشتے کو اختیار کرو یہ اسلام ہے آپ کو تعریف کی آپ نے ساتھ سنایا یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرق کر رکھا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھا کیوں نہ کون ہے نمبر دو عزت نیت سے کرنا اور نمبر تین والمجاہد اللہ. اللہ کی راہ میں رہا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے وہ عمار کرنے کی توحی نسی سمائی جس پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے اپنی احمدوں کو وعدہ کھولنے کا نام دیا ہے اکول کو رہا نے الحمد للہ سلام امداد ندی رہی پر مور کو ماں کو پاپ کو, کو جو سرپرست ہوتی تھی آپ نے بھی آپ رشن ہے اے مسلمان اور اے سرپرست جب تمہارے کہیں یا تمہارے کسی ہے نہ تحریری زندگی کو سدھارنے والی اور بہن یا بیٹی سراوت دار ہو اگر کوئی دیندار استعارے جس کا دین بھی اچھا ہے اخلاق اور کیریکٹر بھی اچھے ہیں خبردار اب اس کو انکار نہ کرو اللہ بہت اللہ, حسن. اللہ حسن. دین داروں کا سکھا خبردار دینداروں کا رشتہ اس لیے نہ چھپرا دوسرا اپران کی اچھا گزارا اچھا، بھی اچھا ہے لیکن مال اس کے پاس کم ہے اللہ سے خبردار دیار رشتے کو اچھے رشتے کو اگر گزارا ہو رہا ہے گزارے گایت ہے تو بہت زیادہ مار کا دولت کے خاصی خبردار رشتے دار کو دیندار رشتے کو چھپرانا نہیں فضور ہے اس کے رشتے کو قبول کر کے شادی کر دینا آج رو اور اگر تم نے داروں کا رشتہ اچھے رشتے کو تم نے چھپرانا شروع کیا صرف اس لیے مار اس کے پاس کم ہے اللہ کو شاسم آتے ہیں اگر تم نے داروں کا رشتہ چھپرانا شروع کر دیا پھر نتیجہ کیا نکلے گا تم فتنا تم پھر آروتے وہ خساں کبھی اس زمین پر بہت بڑا فتنا ستا سچ بھارت لوٹنا خرابیاں پورا سہارا بڑھ جائے گا حرام کاریہ اور و فساد پورے قوم کے اندر آم ہو جائے گا اسی لیے اللہ کے ساتھ میں خبردام بیچ کو ترجیح دو اور تین کا رشتے کو کبھی ٹھکراؤ نہیں اللہ تعالیٰ سب اموچ تو بھی گھر فرمائی انہیں آدمی جو بیماروں کو شکایت شکا. جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دی. پریشان ہر بھائیوں کی پریشانی کو دور کرتی بیماروں کو شکایت اللہ نگر م والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمة الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيطاء بالقرباء وينهى قريبها الشائع والمنكر والفجر يعدكم لعلكم تذكرون وانطروا الله يذكركم وادعوه يستدق لكم وذكر الله تعالى أكبر